بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دل کے تم کی ودی <سؤال> <سؤال> <الف> لام را اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتابیں الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے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 الأمر لعلكم بلقاء ربكم اللہ ہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر ارش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک میادی معین تک گردش کر رہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو وہ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 اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی باوجود کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میو کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں إن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد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 یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں تاق ہوں گے اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے وہ استعجلون کذ السیئۃ قبل الحسنۃ وقد خلت من قبرهم المثلات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 اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقدر ہے عالم الغیب المتعاد وہ دانا نہاؤ آشکار ہے سب سے بزرگ اور علی رتبہ ہے منكم من اثر ومن جهر به ومن هو مستخف کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم خلن کھلا چلے پھرے اس کے نزدیک برابر ہے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 ان فلا مرد له وما لهم من دونه من اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکی دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا هوَّ أُريكُم الْ البَقَ خَْفَ وَطَمَعَويُ شِ أتَحابَ فِ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 اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے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 اور ان کے صاحب بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں الب سم ال تم دون ہی الی نہ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 ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پرور دگار کون ہے تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کا ساز بنایا ہے جو خود اپنے نفے اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے یہ بھی پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یقتہ اور زبردست ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابعا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 اسی نے آسمان سے میں برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بے نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِصِغَرِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا ذَا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 ومن صلح من عليهم من كل باب یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے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 خوب گھر ہے ولوین میں امرہ بھی وتاؤں ن میں امرہ بھی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 اور کافی لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں آمنوا لهم وحسن مآب جو لوگ ایمان لائے اور عمل نے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے كذلك قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَذَكَّرُ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں کل موت ہل اموج میائی اَللَّوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُنُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَلِ السَّبِيرُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ تو کیا جو اللہ ہر متنفس کے آمال کا نگرہ و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم بے خبر ہو سکتا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو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 لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشد وما لهم من الله من واق ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور اخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من الانہار دائم تلک عقب اتقوا وعقب الكافرین النار جس بات کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں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 وَلَئِنِ بعد ما جاءك من من من اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا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 اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیبیاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيكَ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 وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقُبَ <الدَّار> جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بوتحری چالیں چلتے رہے ہیں سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ومن عنده علم اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں